اللہ بسم اللہ الرحمن رب ہو اسر اسر ہم ایک چارٹ مکمل کر رہے تھے مزید فی اباب سے جس کے پہلے کالم میں ابواب کے نام لکھے ہوئے تھے اگلے دو کالمز میں ایکٹیو ماضی مظاہرے لکھے ہوئے تھے اسے اگلے دو کالون میں پیسے وائز ماضی مظاہرے جو ہم نے بنائے تھے اور اس کے بعد اگلے دو کالون میں عمر اور نہیں وہ بھی ہم نے بنا لیے تھے اس چارٹ کے آخری جو دو کالمز ہیں ان کی ہیڈنگز کچھ یوں ہیں ایک ہے اسم الفائل اور ایک ہے اسم المفعول اسم الفائل فول کہتے کسے پہلے ہم یہ سمجھیں گے پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ مزید سے انہیں بنانے کی کوشش کریں گے آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہوگا فائل اور اسی طرح دوسرا لفظ سنا ہوا ہے اپنے مفول تو آپ نے فائل اور مفول تو سنا ہوا ہے لیکن یہ جو دو لفظ ہیں ان کے ساتھ اسم کا لفظ بھی لگا ہوا ہے گویا یہ اسم الفائل اور اسم المفول ہے تو پہلی بات تو نوٹ کریں کہ فائل اور مفول الگ چیز ہے اسم الفائل اور اسم المفول الگ چیز ہے اوکے جی فائل, کسے کہتے ہیں؟ فائل کہتے ہیں کسی کام کو کرنے والے کو مثلا آپ نے جملہ فیلیا پڑھا اس میں فائلہ ہم نے پہلا جملہ پھیلیا پڑھا اس کا فائل ہم نے کہا جی زید الحابا تو زید فائل تھا مفول کہتے ہیں جس پہ فیل واقع ہوا ہو مسن ہم نے نصرہ فیل پڑا ہم نے کہا جی نصرہ زیدن اس نے زید کی مدد کی تو ہمیں پتہ چلا کہ زید جو ہے یہاں پر مفول کے طور پر استعمال ہوا ہے تو فائل اور مفول یہ آپ کو صرف جملہ فیلیا میں ملیں گے فائل اور مفول کہاں ملیں گے صرف جملہ فیلیا میں جب کہ یہ جو اسمول فائل اور اسمولمفول ہے نا یہ آپ کو جملہ فیلیا میں بھی مل سکتے ہیں کہ آپ کو جملہ اس میں بھی مل سکتے ہیں کہیں بھی مل سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے دوسرا فرق ان دو کے درمیان میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فائل منصوب ہو سکتا ہے فائل منصوب ہوتا ہے فائل مجرور ہوتا ہے مفول ہمیشہ منسوب ہوتا ہے مفول مرفوع ہو سکتا ہے مفول مجرور ہو سکتا ہے نہیں نا لیکن یہ جو اسم الفائل اور ہیں نا یہ مرفو بھی ہو سکتے ہیں منصوب بھی ہو سکتے ہیں مجرور بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چند فرق تھے فائل اور اسم الفائل اور اسم المفول کے درمیان اب میں اسم الفائل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسم الفائل کو ڈیفائن ہم کیسے کر سکتے ہیں اسم الفائل ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو فیل سے بنتا ہے اسم الفائل ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو فیل سے بنتا ہے دیکھیں زید کو ہم نے فائل بنایا تھا جملے میں تو زید کوئی فیل سے بنا تھا کسی فیل سے تو نہ زید بنا نا لیکن اسم الفائل جو ہے نا کسی نہ کسی فیل سے بنا ہوا ہوگا اوکے پہلی بات یہ اس فائل کسی فیل سے بنتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ بھی مفہوم کام کرنے والے کا ہی دیتا ہے اسے مفہوم میں کیا ملتا ہے کام کرنے والا لیکن یہ کسی کا نام نہیں ہوتا اسم الفائل پہلا پوائنٹ کیا فیل سے بنتا ہے نمبر دو یہ کام کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے نمبر تین لیکن کسی کا نام نہیں ہوتا زید تو نام ہے نا اب دونوں میں فرق دیکھیں زید اور اسم الفائل ابھی ہم نے کوئی اسم الفائل بنایا نہیں لیکن زید اور اسم الفائل میں فرق ہم کر رہے ہیں زید ان کو ایز اے فائل یوز کرتے ہوئے جملے میں زید ویسے تو فل بھی بن سکتا ہے لیکن ہم زید کو ایز اے فائل یوز کرتے ہوئے دونوں کا فرق معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زید کسی فیل سے نہیں بنا لیکن اسم الفائل جو بھی ہوگا نا وہ ہو, کسی فیل سے بنا ہوگا نمبر دو زید کام کرنے والے کا مفہوم دے رہا ہوگا اگر فائل آ رہا ہوگا تو اسم الفائل بھی کام کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے ٹھیک یہ ایک کامن ہے اس میں لیکن زید کسی شخص کا نام ہے اسم الفائل جو ہے کسی کا نام نہیں ہوگا اب میں زیادہ آپ کو تجسس میں نہیں رکھنا چاہتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسم الفائل بنتا کیسے ہے جب بن جائے گا تو ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی آپ کہیں گے تو مسئلے کوئی نہیں تھا سب سے پہلے ہم اسم الفائل اور اسم الفول جو ہے نا یہ سلاسی مجرد واب سے بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں سلاسی مجرد واب سے کیونکہ اس سے بھی بنتے ہیں ہر چیز سلاسی مجراد سے بنی ہے تو یہ بھی سلاسی واپ سے بنیں گے پھر مزید فی کی طرف آئیں گے سمیا یہ باپ کا بھی نام تھا اور اس سے کام کا بھی پتہ چلتا ہے سمیا کا مطلب ہے اس نے سنا اچھا سننا کام کا نام ہے نا سمیا سے میں کہتا ہوں سننے والا سننے والا وہ عربی میں ہوگا سامے جیسے آپ سامے کہہ سکتے تو سامے کس بنا سمیا سے پہلی بات کنفرم ہوگی کہ اسم الفائل ہے یہ فیل سے بنا ایک بات دوسری بات یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے سامع کو منصوب کریں سامعین مجرور کریں سامعین اس ملفائل کا مسنا بھی بنا سکتے ہیں آپ سامع آنی سامی آئینی. دونوں حالتیں اس کی سامع اونا سامنا باسمت میں آ نا کام کرنے والے کا ہی مفہوم دے رہا ہے یہ بھی سننے والا سننے والا اوکے جی کلیئر ہوگی بات تو سے کیا بنا سامعن سامے بن گیا دوسرا باپ حسن کون سا تھا سوراسی مجرد میں ایک تو کروما ماں پہ کر دینا وہ ہم نے کر دیا دوسرا پر ہم نے بتایا سمیا ہسیبا اگلا جو اوکی اوکی وہ آپ کو یاد ہے سارے کروں جو نہ استعمال ہونے کے برابر ہے وہ یاد ہے حسیبہ جو دفعہ بھی قرآن میں نہیں آیا وہ یاد ہے باقی جو اتنے استعمال ہوئے وہ یاد ہی نہیں فتح فتح کیا معنی ہے اس نے کھولا یعنی کھولنا اس سے کھولنے والا فاتح فاتح بنے گا جسے ہم مرفوع رکھیں گے فاتحن منصوب کیا ہو جائے گا فاتحن مجرور کیا ہوگا فاتح کلیئر ہو گیا اگلا باب ذرا با زرا مارنا کے لیے استعمال ہوتا ہے زورابا کے معنی ہے اس نے مارا جو مارنے والا ہوگا نا اسے کہیں گے زاربن زارب کسے کہہ دیں گے مارنے والے اگلا باب دلہ نو سرا مدد کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والے کی عربی کیا ہوگی ناصرن ناصرن ناصر مدد کرنے والا تو یہ جو سامے فاتح وارب ناصر ہیں نا یہ اسم ہیں. اب مجھے بتائیے سامے فیلیا میں استعمال استعمال ہو سکتا ہے اسمیا میں بھی استعمال ہو سکتا میں میں کہتا ہوں کہ آپ ہو، سننے والے ہو ٹھیک ہے نا تو جملہ اسمیا میں خبر کے طور پہ استعمال ہو گیا فائل صرف جملہ فیلیا میں استعمال ہوگا فائل صرف جملہ فیلیا میں استعمال ہوگا اور وہ بتائیں سامے کسی کا نام ہوتا ہے سامع کسی کا نام تو نہیں ہے نا کوئی رکھ لے تو الگ بات ہے ہم تو رکھ لیں گے ایکچولی صفات ہوتی ہیں ہم اپنے نام جو ہے نا سفاتی رکھ لیتے ہیں بات سمجھ میں آ نا یہ وہی چیزیں ہیں. تو اسم الفائل فیل سے بنے گا کام کرنے والے کا مفہوم دے گا مرفو منصوب مجرور کسی طرح بھی استعمال ہو سکے گا ٹھیک ہے اور جملہ فیلیا جملہ اسمیہ دونوں جملوں میں استعمال ہو سکے گا بس اگر اتنا تو کافی ہے اب ہم ایک فارمولہ نکالتے ہیں کہ سلاسی مجرد آپ یہ نا یہ چار جو میں نے آپشن لکھے ان سے اسمول فائل کا پیٹرن کیا ہے تھوڑا سا ذرا غور کریں یہ روٹ لیٹرز کے ہیں اس کے نور سواد رہا ہے نا روٹ لیٹرز کی جگہ ناصر میں میں فا این لام ڈالوں تو کیا بنے گا یہ بن گیا نا تو ریزلٹ نکلا کہ سلاسی مجرد باب سے اگر آپ اسم الفائل بنانا چاہتے ہیں نا تو اسے فائل ان کے وزن پہ لے آئے اسے فائل ان کے وزن پر لے آئے نصرہ سے ناصرن فتحہ سے فاتحن گوربا سے گارب جی زہیب شاہدا سے شاہد شاہدہ شاہدا کے کیا مانا ہے گواہی دینا تو شاہد کے مانا کیا ہوں گے گواہی دینے والا سورہ یوسف الفاظ ہے وہ شاہدہ من اہلیہ شاہدہ شاہد من اہلیہ ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے گھر والوں میں سے گواہی دی اس کا نام نہیں سکر کیا نا اگر ہوتا زید نے گواہی دی تو آپ کہتے ہیں شاہدہ زیدن فالو کر رہے ہیں نا تو بس یہ بات کیا گواہی دینے والا فالو کر رہے ہیں اس کو اور آسان انداز سے سمجھ لیں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ سجدہ کر رہا ہے آپ نے دور سے دیکھا اور اپنے دوست کو بتایا ہوا ساجدن ہوا ساجدن ٹھیک ہے آپ نے اس کے فیل سے اسے ساجد کہا جب قریب جا کے دیکھا تو زید تھا تو آپ نے کہا زئید ساجدن والوں کہہ رہے ہیں نا کہ زید سجدہ کر رہے فرق سمجھ آ کے اسپول فائل اور فائل کہوں گی تو بس اتنا ہی کافی ہے ورنہ زیادہ پیچھے کیوں میں جائیں گے تو کلیئر نہیں ہوگا تو دو چار بنا لیتے ہیں بہت سارے پرانے مجید میں استعمال ہوئے ہیں جی آصف قتب کاتبن قتبہ کے مانا کتنا. لکھنا اس سے کاتبن لکھنے والا قتلہ کاتل قتلا قتل کرنا اسے قاتلن قتل کرنے والا ٹھیک ہے حمیدا حامدن حمیدا حمد کرنا اس سے حامد ان کرنے والا ابدا آبدن ابدا عبادت کرنا اسے آبد ان عبادت کرنے والا تو بے شمار آپ کو اسم بنانے آ جائیں گے معاویہ فا فائل فا کرنا تو کرنے والا ٹھیک ہے <laughs> <laughs> یعنی ایک ڈائی بھی بن گئی اور ایک میننگ سکھ طور پہ بھی آ گیا <laughs> بالکل ظاہر بات ہے اس کی وہ جو ہم نے گردانے نہیں کی تھی شروع میں اعراب کی ہم نے کہا تھا ساجد لفظ دیتا ہوں اسے بنائیں سارے آپ نے کہا جی ساجدن ساجدن ساجد साजिदानी साजिदाजिदाजिदाजिदाजिदाजिदा तिन साजिदा तिन ये जो हमने किया था ना काम वो सारा यही था क्लियर इसमाइल समझ में आ रही अब मुझे बताओ इस्माइल میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کتاب اسماعیلو کتابا اسماعیلو اسماعیل نے لکھا اب میں کہتا ہوں کتاب کاتبن کیا درجم ہوگا ایک لکھنے والے نے لکھا ٹھیک ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہنے والے نے کیا کہا کیا خوب کہا لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ایسے ہم کہتے ہیں نا تو یہ وہ چیز ہے اچھا لازمی نہیں ہے کہ کتبا سے کاتبن آئے گا ہو سکتا ہے لکھا ہو کتبا ساجدن تو ایک سجدہ کرنے والے نے لکھا سمجھ آ گئی نا یعنی آپ کو بس فرق پتہ ہونا چاہیے اسم الفائل کیا ہوتا ہے اسم الفول کیا ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ کو آسان سے ڈیفینیشن بتائی ہے کہ اسم الفائل وہ اسمت ہے وہ اسم ہوتا ہے جو فیل کے کرنے کا مفول دیتا ہے ہے اور کسی کا نام نہیں. بھی کیا جا سکتا ہے ال بھی لگا سکتے ہیں کوئی خاص سجدہ کرنے والا ہے ٹھیک ہے اس, ساجدو. باقی ان کے اس میں نا تو اس میں سب کو باتیں آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں تو سلاسی مجرت اب آپ سے اسم الفائل بنانے کا فارمولہ کیا ہے فائل ان کے پیٹرن پہ آ گیا اسم المفول بنانے کا فارمولہ اب میں مفول اور اسم مفول کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو وہی فرق ہے جو فائل اور فائل کا فرق تھا نا وہی مفول اور اسم مفول کا فرق ہوگا ٹھیک ہے اسم مفول بھی فیل سے بنے گا ایک ایسا اسم ہوگا جس پر کام کیا گیا ہوگا اس کا مفول دے گا اور مرفو منصوب مجرور تینوں طرح سے استعمال ہو سکے گا ٹھیک ہے نا نام نہیں ہوگا اوکے جی اس کا آسان ڈائی آپ کو دیتا ہوں اسم المفول کی ڈائی صلاسی مجرد ابواب سے ہے مفؤلن مفؤل کے وزن پہ اسم المفول آتا ہے صلاسی مجرد سے فائل کے وزن پہ اسم الفائل بنتا ہے مفؤل کے وزن پہ اسم المفول بنتا ہے اچھا فتحا سے اسم الفائل اسم المفول کیا بنے گا مفتوہ فاتح ہم نے کہا تھا کھولنے والا مفتو کھلا ہوا جیسے کھولا گیا ہو جیسے کھولا گیا ہو کھلا ہی ہوگا نا تو آپ نے کہا تھا الباب مفتوہن دروازہ کھلا ہوا ہے اوکے تو فاتح مفت اب بتائیں مفتو کسی کا نام ہے ہاں جی نصرہ سے ناصر اسم الفائل اسم الفول منصور ہمارے پرابلم ہے یہ نام ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ناصر بھی نام ہے منصور بھی نام ہے اس لیے ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ناصر کے معنی کیا ہوں گے مدد کرنے والا اور منصور جس کی مدد کی جائے ٹھیک ہے جس کی مدد کی جائے جی زہیب کیا بولا تھا آپ نے شاہد اسم الفائل اسم المفول کیا بنے گا شاہد سے مشہد شاہد گواہی دینے والا اور مشہود جس کی گواہی دی جائے آپ نے کیا بولا تھا حامد ہم کرنے والا اسم المفول کیا بنے گا محمودن محمود جس کی ہمد کی جائے آپ نے کیا بولا تھا آبد بولا تھا عابد عبادت کرنے والا اسم الفول مابود جس کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے انہوں نے بولا تھا قاتل اسم اسم کیا مقتول مقتول کون ہوتا ہے جو قتل ہوا ہوتا ہے چارہ اب مکتول اس کا ہے نہیں نا آپ نے کیا بولا تھا فاتح ان سے مفتو بن گیا آپ نے زاربن اسم المفول کیا بنے گا مضروب زارم مارنے والا مضروب جس کی بٹائی ہوئی ہوگی وہ مضروب ہوگا آپ نے کیا بولا تھا ناصر منصور ہو گیا اس سے آپ نے سامے سامع ان سننے والا جس کو سنا جائے وہ کیا بنے گا مسمو ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا لیکن بنے گا اس مفول مفول کے ہی پیٹرن پہ اوکے سامح ہوتا سننے والا اور مسمو جس کو جس کو سنا جا رہا ہوگا سنایا نہیں جانا ایک ہوتا ہے سننا, ایک ہوتا ہے سنانا سنانے والا اس سے دوسرا بنے گا یہ ہے سننے والا اور جس چیز کو وہ سن رہا ہوگا اس کو کہیں گے مسموع کلیئر ہو گیا تو یہ بڑے مفہوم کلیئر کرنے میں آپ کو ان اللہ تعالی اس سے مدد ملے گی اچھا جی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سلاسی مجرد سے اسم الفائل اور اسم الرفول بنانے کا طریقہ اب ہمارے پاس جو کالمز ہیں نا دو وہ ہیں سلاسی مزید فی اباب سے اسم الفائل اور اسم المفول بنانے سب سے پہلے سلاسی مزید فی اباب سے اسم الفائل بنانے کا فارمولا لکھ لیں سب بابوں میں ایک ہی فارمولا اپلائی ہوگا مزید فی اباب میں سب بابوں میں ایک ہی فارمولا اپلائی ہوگا اسٹیپ نمبر 1۔ فائل جو ہے یہ مضارے معروف کے پہلے سیگھے سے بنے گا مزارے کے بلکہ مزارے معروف کے یعنی ایکٹیو وائس مظاہرے کے پہلے سیھے سے بنے گا میں ساتھ ساتھ اپلائی بھی کرواتا ہوں افعال حسن نون زال اور را نون زال اور را باب فال میں ڈالو ماضی مزہ بناؤ انزرا یون <سؤال> زیرو انزرا سے بنے گا کہ سے یونزرو <سؤال> سے ٹھیک ہے نا اب میں ایک ایک اسٹیپ بتا رہا ہوں ایک ایک اپلائی کر رہا ہوں یونزرو اسے بنے گا اسٹیپ نمبر 1 علامت مزارے ہٹا کر پیش والی میم لگا دی جائے گی علامت مزارے ہٹا کر پیش والی میم لگا دی جائے گی یہ دیکھیں میں نے لگا دی لامد بزارے ہٹا دی اور پیش والی میم لگا دی ٹھیک سٹیپ نمبر ٹو آئن کلمہ کو زیر دیا جائے گا آئن کلمہ کو زیر دی جائے گی پہلے ہی زیر ہے آپ مٹائیں پھر دیں اب دیکھیں کلر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ زیر دی گئی ہے اپنی نہیں ہے اس کی ٹھیک سٹیپ نمبر تین لام کلمہ پر حرکت ڈبل کر دے ڈبل کر دیا تو کیا بن گیا منزیر منزیرون انزرا یونزرو اس سے اسم الفائل کیا بنا من زیرن. اچھا انزرا کے معنی کیا تھے اس نے خبردار کیا یونزرو وہ خبردار کرتا ہے تو منظرون کے کیا مانا ہوں گے خبردار کرنے والا خبردار کرنے والا سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے شا شرمایا کہ بل اجیبو انجا منزر بلکہ تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو منزر خبردار کرنے والا اوکے جی سٹیپس پھر نوٹ کر لیں مزار معروف کے پہلے سیگے سے آپ نے اس ملک فائل بنانا مزار معروف کے پہلے سیگے سے سٹیپ نمبر ون علامت مزارے ہٹا کر پیش والی میم لگا دینی ہے سٹیپ نمبر دو این کلمہ کو زیر کر دینا اسٹیپ نمبر تین لام کلمہ کو ڈبل حرکت دے دینی ہے ٹھیک اب یہ منظرن بن گیا اب آپ اس سے پوری گردان کریں منظرن منظرن منظرن منظرانی منزران, منزران, منظرانی جب یہ میں سارے کروا لوں گا نا پھر میں آپ کے سامنے اسم الفائل اسم مفول لکھوں گا قرآن سے اور آپ نے مجھے پہچان کر کے بتانا ہے کہ یہ سلاسی مجرد کا اسم الفائل ہے یا مفول یا مزید فی کا اسم الفائل ہے یا اسم الفول اگر مزید فی باپ کا اسم الفاعل اسم الفول ہے تو کس باپ کا اسم الفاعل یا اسم الرفل ہے اور آپ یہ پہچانیں گے جو اس سے پہلے آپ نہیں پہچان سکتے تھے دوسرا باپ ہے ہمارا تفیل ٹھیک ہے تفیل میں ساکب عین لام میم رو لیٹرز رکھ کر ماضی مظاہرے بولیں علامہ یو المو علامہ اس کے معنی ہوتے ہیں سکھانا ٹھیک تو ہم نے بنانا ہے اسم الفائل ماضی سے بنے گا مزارے سے مظاہرے سے. سے تو میں مزہ لکھ رہا ہوں یہاں پر کیا ہے یو الم یہی ہے نا یو الم اب میں نے ایک جگہ پہ وہ سارے سٹیپس لاگو کر دیے اب میں ہر جگہ نہیں محنت کروں گا یہ میں یہی چینجز کر کے وہ بنا دوں گا ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ون ساکب کیا کرنا ہے علامت مزارے ہٹا کر پیش والا میم لگا دیا یہ لیں کلمہ پہ زیر کر دوں کلمہ تو یہ ہے اچھا مادے کلمہ مادے کا اس کو زیر کر دیں جو بن گیا مولم مولم سکھانے والا سمجھ آ گئی تیسرا باب طلحہ ہے آپ نے ایسا کرنا ہے جیم ہا دال روٹ رائٹر باب مفالہ میں ماضی مزارے بنانے جاہدہ جاہدا ہم نے اسم مل فائل بنانا ہے کس سے بنائیں گے مزارے سے تو مزارے کا سی ہے یو سٹیپ نمبر ون علامت مزارے ہٹا کر پیش والا میم لگا دیا جی آئین کلمہ کو زیر کیا لفظ بن گیا مجاہدن مجاہد کی کوڑی کردان کرے ذرا دونا مجاہدات مجاہداتن مجاہداتن تانی تئنی تئی مجاہداتن مجاہداتن مجاہدہ تین اگلا باب ہے بابے تفاول ٹھیک ہے بابے تفاول میں آپ روٹ لیٹر تو اس کے مانا ہے توکل کرنا بھروسہ کرنا ٹھیک ہے اب ہم اسمول فائل بنانا چاہ رہے ہیں یعنی بھروسہ کرنے والا اس کے لیے عربی میں کیا لفظ بنے گا تو لفظ ہے یتوکلو بنوائیں ہٹا گے بھروسہ کرنے والا لازمی نہیں ہے سارے لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہوں لیکن اکثر استعمال ہوں گے یہ تو متوقع سے گردان پوری کر لیں گے نا آپ کوئی ایشو نہیں ہے امید ہے اگلا باب ہے تفاول آئن را اور فا این را اور فا تفا ال ترفا تو کس سے بنانا ہے یتا سے بنوائیں علامت گزارے ہیں ٹراک میم والی پیش آئین کلمہ کو زیر متعارف تعارف یا تعارف تعارف کرنا تو تعارف کرنے والا کون ہوگا متعارف متعارف صحیح ہے جی اسماعیل باب اختیال نون زا اور را نون زوا ذا اور را تسلی سے تسلی سے سب ڈائز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے نون زوا اور را ان باب افتیال باب اختیال کا ماضی مظاہرے کیا ہے باب اختیال کا کیا ہے افتعل الا اب ڈالو اس میں فائن لام کی جگہ نون نظر سے نظر جوش؟ جوش؟ سی بات ان تجر جی اسم الفائل بنانا علامت مظاہرے کی جگہ پیش والی میم لگا دی میں اچھا اچھا صاف بتایا کرو نا ذرا کیا بن من گیا منتظر منتظر کیا ہوتا ہے انتظار انتظار کرنے والا منتظر کہتے نہیں یار میں آپ کا منتظر ہوں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں شباز صاحب بابین ف فات فاطار ان فتح ان فترا ان فتح ان فیر رو ان فترا ین فتح رو جی علامت مظاہرے کی جگہ پر پیش والی میم جی زیر ہے ہٹا کے زیر لگا دی ڈبل حرکت کر دی من ان فترا کے معنی تھے پھٹ جانا تو من ان کے کیا مانا گے کیوں پھٹنے ف... والا وہی مفہوم ہو نا جو فیل کے معنی ہے وہی کام اسم الفائل لے رہا ہوگا پھٹنے والا قرآن میں کہاں ہے <laughs> भी ही ठीक है ना तो मुन फिर आ गया ना माशा एक्सीट ये होता है कि कुरान याद हो तो आप उसे पकड़े फॉरन लवो और ये अंडरस्टैंडिंग फिर सोने पे सो आगा होती है मैं कहता हूँ ठीक है ना बाकी सोने पे सुहागा सो